تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا راجعون ہم سونا بچوں کے لیے اصلاحی کہانی اور بہت کچھ کرونا برے بار ڈبلو ڈبلو ڈبلو اپنا دس رہا ہے کام صلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم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 ان شاری حساب ہونا لی کا دیا رب کال ربی حل کا سمی الدعاء صدق اللہ تھی آج کے درس کا آغاز سوریہ عمران کی آیت نمبر پینتیس سے کیا جا رہا ہے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت عمران کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی ایک نظر کا ذکر فرمایا ہے حضرت مریم کی والدہ کا نام ہنّا بنت فاقوس تھا چونکہ قرآن کریم میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا گیا سوائے حضرت مریم کے اس لیے اللہ نے یوں کہہ دیا کہ عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی لیکن عمران کی بیوی کون تھی ان کا نام قرآن نے ذکر نہیں کیا تو تفسیر کی کتابوں میں ہنّا بنتے فاقوز ان کا نام لکھا ہے اور اتفاق کی بات یہ کہ حضرت السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا اور حض مریم کی والدہ کا نام بھی حض مریم کے والد کا نام بھی عمران مثال اسلام کے والد کا نام بھی عمران اور مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران اور ان دونوں کے درمیان تقریباً اٹھارہ سو سال کا فاصلہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ عمران کی بیوی نے نظر مانی انی نظر تو لمافی بپنی محر راہ میں اللہ کے لیے نظر مانتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں حمل ہے وہ آزاد ہوگا اللہ کے دین کے لیے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہوگا اللہ سے باتیں کر رہی ہیں اللہ کے سامنے نظر مان رہی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اب تک وہ بانج تھیں کوئی بچہ ان کے ہاں پیدا نہیں ہوا تو اب اللہ کے سامنے نظر مانی کہ اے اللہ اگر تو مجھے بچہ عطا کر دے تو وہ بچہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے اور تیرے دین کے لیے وقف ہوگا فتح ابل منی اے اللہ تو مجھ سے اسے قبول فرما لے تو ان کی شریعت میں اس قسم کی نظر جائز تھی اور نظر ماننے کے بعد لازم ہوتا تھا والدین پر کہ وہ واقعی بچے کو اللہ کے گھر اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں ہمارے دین میں اگرچہ اس قسم کی نظر تو ہے نہیں لیکن نیت تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہمیں اولاد عطا فرمائے تو اس اولاد کو میں حافظ بناؤں گا قاری بناؤں گا عالم بناؤں گا مفتی بناؤں گا مجاہد بناؤں گا تیرے دین کا مبلغ بناؤں گا اور تیرے گھر کا خادم بناؤں گا یہ نیت اور دعا ہم بھی کر سکتے ہیں تو عرض کی اللہ قبول کر لے ان کا انتسمی العالم بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے سننے والا ہے جاننے والا ہے یعنی تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے تو تو میری دعا قبول کر لے مجھے بچہ عطا کر دے تاکہ میں اسے تیرے نام پر وقف کر دوں فلما غذاتہ لیکن جب بچے کو جن دیا تو دیکھا وہ تو بیٹا نہیں بیٹی ہے دل میں خیال یہ تھا آرزو بھی یہی تھی کہ اللہ بیٹا عطا کرے اور دستور بھی یہی تھا کہ بیٹوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا تھا بیٹیوں کو نہیں اب جب دیکھا کہ یہ تو بیٹی ہے قالت اور اب بھی اینی ودا عرض کیا اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنا ہے یہ جو کہہ رہی ہیں اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنا ہے یہ اللہ کو اطلاع دینے کے لیے نہیں اللہ کو خبر دینے کے لیے نہیں کسی کا اللہ تو جانتا ہے بلکہ حسرت کے اظہار کے لیے غم کے اظہار کے لیے اللہ میں نے تو کچھ اور سوچا تھا کہ جو بچہ ہوگا اسے وقف کر دوں گی اور یہاں دستور یہ ہے کہ لڑکوں کو قبول کیا جاتا ہے لڑکیوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول نہیں کیا جاتا تو اپنی نظر کا دوسرا حصہ کیسے پورا کر سکوں گی اللہ کہتے ہیں اعلم بما وضعت حالانکہ اللہ خوب جانتا تھا کہ اس نے کیا جانا ہے اللہ کو پتا تھا کہ یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے اور اللہ کہتے ہیں بھلے ہی کروں کل ان وہ لڑکا جس کی دعا ہننا بنت فاقوز کر رہی تھی وہ نہیں ہو سکتا اس لڑکی جیسا جو میں نے اسے عطا کی ہے وہ لڑکا جو اس کے دل میں رچا بسا تھا وہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا جو مقام میں اس لڑکی کو عطا کرنے والا ہوں یہ تو اللہ کی مرضی ہے چاہے تو اپنے دین کی خدمت کا کام لڑکے سے لے لے یا کہ لڑکی سے لے لے اسلام میں تو ویسے بھی جو علم کا میدان ہے جو عمل کا میدان ہے یاد رکھیں کہ اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں مرد کو عورت پر کوئی فوقیت کوئی فضیلت کوئی عظمت حاصل نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ انی لا ادیو عمال عامل من کمن زکری اور انسا اللہ تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا خواہ مرد ہو یا کہ عورت ہو وہ سب کے اعمال کو قبول کرتا ہے اور ویسے بھی ہر لڑکا نیک نہیں ہوتا اور ہر لڑکی بری نہیں ہوتی ہر لڑکا عالم نہیں بن سکتا اور ہر لڑکی جاہل نہیں رہ سکتی ہر لڑکا خدمت گزار نہیں ہوتا اور ہر لڑکی نافرمان نہیں ہوتی بلکہ بہت سی لڑکیاں اور بہت سی عورتیں مردوں سے اور لڑکوں سے فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے بہت آگے بڑھ جاتی ہیں اس لیے کسی شاعر نے کہا خدا پنج انگوشت یکسا نہ کرد نہ ہر زن زن نہ ہر مرد مرد خدا نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں کی ہیں نہ ہر عورت عورت ہوتی ہے نہ ہر مرد مرد ہوتا ہے بہت سی عورتیں مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں اور بہت سے مرد ایسے ہیں جو عورتوں سے بھی بدتر ثابت ہوتے ہیں بلکہ جو کسی نے کہا کہ بہت سے مرد ایسے ہیں کہ ان کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے بعض شوہر ایسے ہیں ان کی کامیابی کے پیچھے بیوی کا ہاتھ ہے بعض بیٹے ایسے ہیں کہ ان کی کامیابی کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے بعض بھائی ایسے ہوں گے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے بہنوں کا ہاتھ ہوگا ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے تو حضرت حاضرہ نے ان سے کم قربانی نہیں دی وہ تو یکا تنہا صحرا میں رہی ویرانے میں رہی جنگل میں رہیں بے آباد وادی میں رہیں اگر حتم علیہ السلام نے قربانی دی تو ان کی والدہ نے ان سے کم قربانی نہیں دی تھی جب انہوں نے اپنے لختے جگر کو صندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بے مثال لیکن حضرت خدیجہ کی قربانیوں سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا جو قدم قدم پر اپنے شوہر کے ساتھ تھیں حضرت عائشہ حضرت حفصہ اور دوسری ازواج متحرات کی قربانیوں سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا جنہوں نے خوشحالی کی زندگی پر نبی کے ساتھ فکر و فاقہ کی زندگی کو ترجیح دی تو اللہ نے فرمایا کہ تم لڑکا مانگ رہی تھی میں نے تمہیں لڑکی عطا کر دی تمہیں کیا پتا کہ یہ لڑکی کیا مقام رکھتی ہے اور اسے اللہ کتنا نوازے گا جب اللہ نے یہ فرمایا ہوگا حضرت ہنہ نے کہا ہوگا اے اللہ میری رضا تیری رضا میں ہے اگر تو یہ چاہتا ہے تو یہی صحیح لڑکی ہی صحیح میں اس پر خوش اور راضی ہوں اور پھر فرمایا میں انی سمی تو ہاں مریم میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم مریم کا معنی ہے خادمت رب رب کی خدمت کرنے والی الہ میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم یہاں سے ثابت ہوا کہ ولادت کے دن بچے یا بچی کا نام رکھنا یہ جائز ہے پہلی شریعتوں میں بھی تھا اور خود ہماری شریعت میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم میں ہے بسم ابراہیم آج رات میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا ہے لیکن وہ بچہ زندہ نہ رہ سکا انتقال کر گیا تو عرض کیا کہ اللہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں وہ انی اویزی کا مزرا منشی طالب وزیم اور اللہ میں اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں تو حفاظت فرمانا اس لڑکی کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی چنانچہ اللہ نے حفاظت فرمائی حیث مریم کی بھی ان کی اولاد کی بھی جیسے کہ اللہ نے حفاظت فرمائی اپنے سارے انبیاء کرام علیم السلام کی سورہ ہجر اور سورہ اسرہ میں سورہ اسرا میں آتا ہے اللہ نے شیطان کو کہا تھا جب شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تو اللہ نے فرمایا تھا انادی لئی صلاح کا علیہ سلطان جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا تو کوشش کرے گا کر کر لے جتنی کر سکتے میں تجھے مہلت دیتا ہوں قیامت تک مہلت دیتا ہوں لیکن یاد رکھ جو میرے بندے ہیں جو میرے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا جو تیرے ہیں وہ تیرے پیچھے چلتے رہیں گے تو عرض کیا کہ میں پناہ دے, پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے ایسے ہی کہنا چاہیے ہر مسلمان کو جب اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرمائے کہ اے اللہ میں اپنی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں فتح ربو ہا بھی قبول حسن اللہ فرماتے ہیں کہ مریم کے رب رب نے مریم کو قبول کر لیا اچھے طریقے سے مریم کی والدہ نے کیا کہا تھا فتح قبل منی اللہ اس کو قبول کر لے تو اللہ فرما رہے کہ ہاں میں نے اس کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا ب بتا نباتا حسنا اور اسے اچھے طریقے سے نشو و نما دی اچھے طریقے سے جسمانی اعتبار سے بھی بہت صحت مند تھی اور روحانی اعتبار سے بھی ایمان کے نور سے منبر تھیں تو میں نے ان کو نشو نما دی مکفل زکریہ اور زکری کو اس کا سرپرست بنا دیا زکریا کو علیہ السلام کیسے سرپرست بنایا کیسے ان کو یہ سعادت ملی اس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے اور انشاء اللہ حویظ اگلے درس میں جو کہ مدنی مسجد میں ہوگا اس میں واقعے کی تفصیل آئے گی بہت سے امیدوار تھے بہت سے امیدوار کوئی کہتا تھا مریم کی کفالت کا حق مجھے دیا جائے کوئی کہتا تھا اس کی تربیت کی سعادت مجھے دی جائے سب ہی امیدوار تھے اس لیے کہ ان کے عظیم مذہبی پیشوا حیث کی بیٹی تھی تو ہر ایک دل چاہتا تھا لیکن اللہ نے ازل سے یہ سعادت حضرت ذکری علی السلام کے مقدر میں رکھی تھی چنانچہ انہوں نے حیرت مریم کی کفالت اور تربیت فرمائی کلخلا علیحا زکریل محباب جب بھی حضرت زکریہ علی السلام حیرت مریم کے حجرے میں داخل ہوتے بجد اندہ رزقا تو اس کے پاس رزق پاتے کون سا رزق پاتے اکثر مفسرین کہتے ہیں حلت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کا پھل موجود ہوتا تھا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حلت مریم نو عمری ہی سے بڑی علمی گفتگو کرتی تھی دونوں پر رزق کا اطلاق ہو سکتا ہے یہ ظاہری رزق پھل وغیرہ یہ بھی رزق ہے اور اللہ کی طرف سے علم کا حاصل ہو جانا یہ بھی رزق ہے کال یا مریم انا لکی حضا حضریا نے پوچھا اے مریم یہ بے موسم کا پھل یہ رزق کہاں سے آتا ہے قالت هُوَ من کالت اللہ درض کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ عرضوں بغیر حساب اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے وہ موسم کا پابند نہیں بغیر موسم کے بھی دے سکتا ہے اور اگر مراد اس سے علم ہے تو اللہ بہت سے لوگوں کو علم لدنی عطا فرماتے ہیں اپنی طرف سے ایک علم وہ ہوتا ہے جو کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ بندے کو براہ راست عطا فرماتے ہیں دونوں قسم کا علم اللہ عطا کر سکتے ہیں تو اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتا ہے حُنا دعا زکریہ ربا حضرت السلام کی عمر ہو چکی تھی ایک سو بیس سال اور ان کی بیوی کی عمر تھی اٹھانوے سال اب تک اولاد سے محروم تھے آج جب ایک موجہ دیکھا اور یہ دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل آتے ہیں تو دل میں خیال آیا کہ وہ اللہ جو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے وہ بغیر وقت کے اور بانج ہونے کے باوجود اولاد بھی دے سکتا ہے چنانچہ وہیں پر اللہ کہتے ہیں زکری نے اپنے رب سے دعا کی ایک تو اس لیے دعا کی اس بات کو دیکھ کر کہ اللہ اگر بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے زندگی کے اس موڑ پر بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے اور ویسے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس پر اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہو تو اس موقع پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جیسے تیری رحمت اس پر نازل ہو رہی ہے اپنی رحمت کی بارش مجھ پر بھی برسا دے وہی پر دعا کی اپنے رب سے ربی حبلی لدن کا غرری یتنجیبا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما انکا سمیع کا سمی بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے تو ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے سب کی دعائیں وہی سنتا ہے اور وہی قبول کرتا ہے اسی لیے سارے انبیاء اسی سے مانگنے والے سارے اولیاء اسی سے مانگنے والے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بندوں سے مانتے ہیں قبروں سے مانتے ہیں بے وقوف ہیں جب کہ خود اللہ کے بندے اللہ سے مانتے ہیں سید ااول شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پہلے بھی سنا چکا بڑے زبردست خطیب تھے خطیب ایشیا کا لقب ان کو دیا گیا خطابت کا خاص اسلوب تھا ان کا ایک دن مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے جب میں محمد کے مقام کو دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو خیال آتا ہے عطا اللہ جو کچھ مانگنا ہے محمد سے مانگ لے اتنا اونچا مقام ہے حضور کا کہ خیال آتا ہے جو مانگنا ہے محمد سے مانگ لے لیکن جب میں محمد کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ رات کے سناٹے میں مس ندوی کے ایک گوشے میں تڑپ تڑپ کر رو رو کر محمد کسی اور سے مانگ رہے ہیں تو میرا دل کہتا ہے عطا اللہ محمد سے نہ مان اس سے مان جس سے خود محمد مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء سارے صلحاء سارے اولیا سارے اطقیہ سارے علماء اللہ سے مانگنے والے بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کوئی ولی ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ سے مانگنے والا نہ ہو, ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ سے نہ مانگے اللہ نے کتنا ڈرایا اس بات سے کہ تم مجھ سے کیوں نہیں مانگتے جو نہیں مانتے ان کو ڈرایا فرمایا میں مکال رب کم دعنی تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا ان عن عبادتی جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں سید خلون جہنم وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر جو مجھ سے اللہ کہہ رہا ہے جو مجھ سے نہیں مانتے وہ زلیل ہو کر داخل ہوں گے دو کے اندر تو اس لیے سارے انبیاء نے اسی سے مانگا آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں سورہ بقرہ میں ہے تو آدم علیہ اسلام کا ذکر پہلا انسان پہلا نبی کیسے مان رہے ہیں دونوں میاں بیوی بی قالا ربنا غلم تک پھر لنا وترحمنا من ترحمہ کب یہ دعا مانگی ہوگی اور قیامت تک ہر مسلمان یہ دعا کرتا رہے گا اے رب ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا اور اگر تُو نے معاف نہ کیا رحم نہ کیا ہم تو تباہ ہو جائیں گے آدم ثانی ابو البشر سانی حضرت علیہ اسلام کو دیکھیں کس سے مانتے ہیں عجیب طریقے سے سورہ نو اٹھا کر دیکھیں رگبی اندی دعوت تو قومی لیل لما نہارا اللہ میں نے اپنی قوم کو صبح شام پکارا اللہ میں نے دعوت کی حد کر دی حد کر دی میں نے دعوت کی حد کر دی انہوں نے نفرت میں حد کر دی یہ ایسے ہیں کہ مجھے دیکھتے ہیں تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ میری شکل نہ دیکھیں میں بولتا ہوں تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ میری آواز نہ سنیں اور دعا کرتے ربریا اللہ تبارا اللہ مجھے معاف کر دے میرے والدین کو معاف کر دے سارے ایمان والے مردوں کو معاف کر دے ایمان والی عورتوں کو معاف کر دے حضرت ابراہیم اسلام کو دیکھیں کیسے دعا کر رہے ہیں رب جلنی مقیم فلاطی رب قبل دعا ربرلی مینا یوم یقوم حضرت یونسلیسلام کو دیکھیں کیسے دعا کر رہے ہیں لا الہ اللہ انت سب انی کنت من الظالمین اور اپنے آقا کو دیکھیں کائنات کے آقا کو دیکھیں اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر قربان جائیں یوں تو سارے نبی مانگنے والے تھے لیکن جتنا اور جس انداز سے انبیاء کے سردار نے مانگا شاید کسی اور نے نہ مانگا عجیب دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے بجا لکھا کہ حضور کی دعائیں آپ کی نوبت کی صداقت کی ایک مستقل دلیل ہے آپ کی دعائیں بتاتی ہیں کہ یہ دعائیں کسی بشر نے اب خود نہیں سوچی کسی نے سکھائی ہیں تو مانگی ہیں یہ دعائیں آپ کی دعاؤں میں نبوت کا نور ہے پیغمبر کا یقین ہے بندے کا ناز نیاز ہے نیاز اور بندہ نواز کا اعتماد اور ناز ہے عجیب دعائیں ہیں میں ایک دعا صرف سناتا ہوں حضور علاب اسلام کی اور اللہ آپ کو توفیق دے تو اسے کیسٹ سے سن کر یاد بھی کر لیجیے گا اور میں سمجھتا ہوں ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے بڑی عجیب دعا اللہ انسم کلامی برا مکانی بتا سر لا یخف علی کشی من امری اے اللہ تو میرا کلام سنتا ہے اور تو میرا مقام میری جگہ دیکھتے ہیں، میں کہاں ہوں کیا ہوں تو دیکھتے ہے تو میرا خفیہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ بھی جانتے ہے جو کچھ میرا حال ظاہر ہے وہ بھی جانتے ہے میری کوئی چیز توج پر مخفی اور پوشیدہ نہیں نہ راتوں کے امال نہ دن کے امال نہ ظاہر کے امال نہ دل کے خیالات کوئی چیز بھی تجھ پر مخفی نہیں بنبا عص الفقیر اللہ میں دکھی ہوں اللہ میں فقیر ہوں محتاج ہوں المستی اللہ میں فریادی ہوں المستیر اللہ میں پناہ طلع کی تلاش میں ہوں البجل المشفق اللہ میں بڑا ڈرتا ہوں بہت خوف زدہ ہوں المقر الم بھی اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں المسکین. اے اللہ میں تجھ سے ایسے سوال کرتا ہوں جیسے کوئی مسکین غریب فقیر سوال کرتا ہے وہ اب تحریر علی کا امتحان دلیل اے اللہ میں تیرے سامنے ایسے گڑ گڑاتا ہوں جیسے کوئی زلیل گناگار گڑ گڑاتا ہے ارے دیکھو تو صحیح کون دعا کر رہا ہے کون جس کی شفاق سے لاکھوں جنت میں جائیں گے جس کے قدموں کی خاک سے کروڑوں کو ہدایت ملی جس کا صدقہ جاریا کیا مت تک جاری ہے جس کے مکتب میں جس کے مدرسے میں پڑھ کر ابو بکر عمر تیار ہوئے عثمان و حیدر تیار ہوئے جس کے سامنے بیٹھ کر بلال ساس اور معاذ اور ابو عبیدہ جیسی شخصیات دنیا کو ملی وہ کہہ رہے وہ اب تہلے کا امتحان المزنب زلیل یا اب میں تیرے سامنے ایسے گڑگڑاتا ہوں جیسے کہ گناگار زلیل گڑگڑاتا ہے بدع کا دعا الائف ضریر اور اللہ میں تجھ سے ایسے دعا کرتا ہوں جیسے کوئی ڈرا ہوا اور آفت رسیدہ مصیبت زدہ دعا کرتا ہے وہ دعا امن خزہ لاکبہ تو ہوں اور الہ میں اس شخص کی طرح دعا کرتا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو وہ فاضت لبرت جس کی آنکھوں سے آنسو بے رہے ہوں وَسَلَّ لَكَ جِسْمُ ہُو جس کا جسم تیرے سامنے زلیل ہو رہا ہو تیرے سامنے جھکا ہوا ہو وَرَّاقِ مَلَكَ انْسُو اور جو اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو میں اس کی طرح دعا کرتا ہوں اللہم لا تجعلنی بِدعائِ کَشَقِیجَّا اے اللہ مجھے تُجھ سے دعا کرنے میں نام رات نہ بنا دینا دعا کرنے میں نام رات نہ کر دینا میں بھی روف اور ا اللہ تو مجھ پر شفقت کرنے والا ہو جا رحم کرنے والا ہو جا یا خیر و یا خیر المتی الہ دنیا میں جتنوں سے مانگا جاتا ہے ان سب سے تو بہتر ہے اور دنیا میں جتنے بھی دینے والے ہیں ان میں سے سب سے بہتر دینے والا تو ہے یہ دعا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگوں اور دوستوں بہنوں اور بیٹیوں دعا سے عبد اور معبود کا بندہ اور بندہ نواز کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے دعا ابدیت کا چوہر ہے ابدیت کا خلاصہ اور ابدیت کا سب سے اعلی مقام بندگی کا سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے بندہ اللہ سے مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا ابدیت کا بندگی کا اپنے سے مانگنے کا اسی لیے ہم جب کلمہ شہادت میں آپ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی ابدیت کا ذکر پہلے کرتے ہیں آپ کی رسالت کا ذکر بعد میں کرتے ہیں اشہد ان محمدن ابدہ رسول میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ابد اس کے بندے علامہ اقبال کی نظر عجیب نقطے کی طرف گئی وہ کہتے ہیں ہم ابد ہیں محمد عبدہو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم عبد ہیں بندے محمد عبدہو ہیں اس کے مخصوص بندے بڑا غذب کا شیر کہا اقبال نے عبد دیگر و عبدہو چیزیں دیگر عبد دیگر و عبدہو چیزیں دیگر ما سراپا انتظار منتظر ابد اور چیز ہے ابدو اور چیز ہے ہم سارے انتظار میں ہوتے ہیں اور محمد کا وہاں انتظار کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مانگا اور امت کو بھی تلقین کی کہ اللہ سے مانگا کرو کسی حدیث میں تو آپ نے فرمایا اب مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے لوگوں مغز کسی حدیث میں فرمایا دعاؤ هو العبادہ دعا ہی عبادت ہے کسی حدیث میں فرمایا لئی سشی ان اکرم اللہ منت دعا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قیمتی اور عزت والی چیز کوئی نہیں کسی حدیث میں فرما لم ملم یس اللہ یخ علی جو اللہ سے نہیں مانتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کسی حدیث میں فرما از دو آؤ دعا مومن مومن کا ہتھیار ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مومن یہ سمجھے کہ کچھ نہیں میرے پاس سب سے بڑا ہتھیار وہ دعا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے ایسا نہیں کہ جیب خالی ہو رشتہ دار روٹ جائیں دوست منہ مو موڑ لیں اور ظاہری اسباب ساتھ نہ دیں تو پھر اس کی طرف متوجہ ہو دی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ سمجھے کہ میرا سب سے بڑا ہتھیار اور سہارا وہ دعا ہے اب دعا سلاح المون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق ہدایات بھی دی پہلی یہ فرمایا کہ دیکھو کبھی غافل دل سے دعا نہ کیا کرو غافل دل سے حاضر دل سے خاص دل سے خاص دل سے ڈرنے والے دل سے متوجہ ہونے والے دل سے دعا کیا کرو غافل دل سے نہیں ارے لوگوں دیکھو تو صحیح کس کے سامنے کھڑے ہو اور کس سے مانگ رہے ہو دنیا کی کسی معمولی شخصیت کے سامنے درخواست پیش کرتے ہو تو پوری طرح متوجہ ہو کر اور ظاہری طور پر توازو اور آرزی اختیار کر کے اور احکم العکمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو غافل ہو کر لاپرواہ ہو کر دوسری ہدایت بھی فرمایا کے دعا نے کبھی یہ نہ کہا کرو ان شیتا فرہم انشیتا ان انشیتا فرز الہ اگر تو چاہتا ہے تو رزق دے دے تو چاہتا ہے تو رحم کر دے اگر تو چاہتا ہے تو معاف کر دے یوں نہ تو آ کیا کرو وہی کرے گا جو وہ چاہے گا تم تو یوں کہو اے اللہ معاف کر دے رحم فرما دے رزق دے دے اور چوتھی ہدایت یہ دی فرمایا کے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ مصیبت میں تمہاری دعائیں قبول ہوں تو خوشحالی میں بھی اللہ سے مانگا کرو اگر تم چاہتے ہو تو بیماری میں دعا قبول ہو تو صحت کے زمانے میں بھی اللہ سے مانگتے رہو تم اللہ کو نہیں بھولو گے خوشحالی میں اللہ تمہیں نہیں بھولے گا دستی میں تم اللہ کو نہیں بھولو گے صحت میں وہ نہیں بھولے گا بیماری میں اور تم اللہ کو نہیں بھولو گے دنیا میں وہ تمہیں نہیں بھولے گا آخرت میں اور چوتھی بات آپ نے فرمائی فرمایا کہ دعا میں اجلت نہ کیا کرو جلد بازی نہ کیا کرو پوچھا گیا یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے فرمایا نبوبت کی زبان میں بندہ کہتے ہے میں نے مانگا مانگا مانگا مگر مجھے تو ملا نہیں سمجھ جلد بازی نہ کرو اللہ کے ہاں ہر کام کے ظہور کا ایک وقت متعین ہے اس وقت سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتا اللہ کا نبی صاحب عظیمت نبی حضرت مس علیہ صلاحت اسلام دعا مانتے رہے اے اللہ فرعون کو غرق کر دے غرق کر دے غرق کر دے چالیس سال بعد یہ دعا قبول ہوئی اور ہم رات کو دعا کریں تو چاہتی ہیں کہ صبح قبول ہو چکی ہو تو فرمائیں کہ جلد بازی میں کرو جو شخص دعا مانگتے ہیں اور دیکھتے کہ ابھی تو قبول نہیں ہوئی مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اس کی مثال اس, اس کاشتکار کی کسی ہے جو زمین میں بیج بوتا ہے کاٹنے کا وقت آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے کتنا بیوقوف ہے تو فرما کے جلد بازی نہ کرو اور پانچویں ہدایت یہ دی یہ پلے باندھ لیجیے فرمیا کے اگر تمہارا کھانا تمہاری روزی تمہارا لباس تمہاری کمائی حرام کی ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی فرما کے بہت سے لوگ ہیں ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کا کھانا حرام کا ان کا لباس حرام کا ان کا پینا حرام کا یس یوسف ان کی دعا کیسے قبول ہوگی سد کے مقال رز کے حلال یہ دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی دو شرطیں ہیں زبان سچ بولے اور پیٹ میں حرام لکما نہ جائے ایسا شخص اللہ کے ہاں مستجاب بنتے ہیں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں دعا کے اداب بھی سکھائے آقا نے دعا کا ایک ادب تو یہ سکھایا گیا کہ دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کر دی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشنی پڑھ لیا جائے دوسرا ادب یہ سکھایا کہ پہلے اپنے لیے دعا کرو پھر دوسروں کے لیے دعا کرو تیسرا ادب یہ سکھایا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو اور چوتھا ادب یہ سکھایا کہ دعا کے آخر میں آمین کہا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا اتنا اہتمام تھا کہ چھوٹوں سے بھی دعا کی درخواست کیا کرتے تھے سہی عمر بن خطاب رضی اللہ تنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا اشرکنا یا اخا کی دعائ کا ولا تن سنا اے میرے بھیا اے میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا بھول نہ جانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقال کالی ما یسرنی ان نلی بےحد دنیا حضور نے اپنی زبان سے ایسا کلمہ فرمایا کون سا کلمہ مجھے کہا یا اوخیا او میرے بھائی حضور نے اپنی زبان سے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کلمے کے بدلے میں مجھے ساری دنیا بھی دے دی جائے تو میں اس سودے کے لیے تیار نہیں ہوں گا حضور نے مجھے کہہ دیا یا اوکھیا او میرے پیارے بھائی اس کا مانا صرف بھائی نہیں ہے پیارا بھائی فقیر کا سی گا یا اوکھیا اور میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا بھول نہ جانا یہ ایک مطلب دعا کی قبولیت کا بھی سمجھ ہے دعا کی قبولیت کا کیا مطلب ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے اور اگر کسی کو وہ نہ ملے جو مانگا تھا تو سمجھ رہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی یاد رکھیں بندہ جاہل بھی ہے کم عقل بھی ہے اس کی سوچ محدود ہے اس کی نظر محدود ہے اس کا علم محدود ہے یہ نہیں جانتا میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہو سکتے یہ اللہ سے مانگے اقتدار اور اقتدار اس کے لیے فتنہ ہو کیا فرعون کے لیے اقتدار فتنہ نہیں بنا اقتدار ملا تو خدائی کا دعویٰ کر دیا ہو سکتے یہ اللہ سے دولت مانگے لیکن دولت اس کے لیے مصیبت بن جائے کیا قارون کے لیے دولت مصیبت نہیں بنی خزانے اتنے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹ اور کئی جماعتیں اٹھاتی تھی لیکن ان خزانوں کی وجہ سے اللہ کو اللہ کو بھی بھول گیا آخرت کو بھی بھول گیا اور کہا جاتا ہے کہ سیدنا روس علیہ اسلام کا قریبی عزیز بھی تھا یہ اللہ سے اولاد مانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اولاد اس کے لیے کوئی بڑی آزمائش بن جائے لہٰذا دعا کی قبولیت کا یہ مطلب نہیں کہ جو مانگے وہ مل جائے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتے تو تین میں سے ایک چیز اس کو مل جاتی ہے یا تو وہی چیز جو اللہ سے مانگی تھی یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے اور یا پھر اسے کسی دوسری مصیبت سے بچا لیا جاتا ہے ان تین میں سے ایک چیز مل جاتی ہے صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو عرض کیا پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے حضور نے فرمایا اللہ بھی بہت دینے والا ہے یہ مسندو کہ تمہارے بہت مانگنے سے اللہ دیتے دیتے تھک جائے گا ایسا نہیں مانتے رہو ایک ریسم اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن, دن جب انسان کے سامنے اس کی نیکیاں پیش کی جائیں گی تو کچھ ایسی نیکیاں بھی ہوں گی جن کو پہچانے گا نہیں اللہ یہ کون سی نیکیاں ہے. کہا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو نے مانگی تھی مگر قبول نہیں ہوئی بندہ حسرت کرے گا اے کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور سب کا سواب مجھے آخرت میں مل جاتا تو میرے بزرگوں اور دوستو اللہ سے بہت مانگنا چاہیے مانگتے رہنا چاہیے مانتے مانتے تھکنا نہیں چاہیے تھکنا نہیں چاہیے ارے دنیا کماتے کماتے دنیا والوں سے مانتے مانتے مانتے ہم تھکتے نہیں ہیں اور اللہ سے مانتے مانتے تھک جاتے بہت مانگ لیا